افضال جانے کس وقت آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور سلامت کو گھورے جا رہا تھا جب تقریر ختم ہوئی تو اس نے زبان کھولی چوہے تیرے خیالات سے اتنا زہریلا تعفن اٹھتا ہے کہ اب شیراز آنے کے لیے مجھے گیس ماسک پہننا پڑے گا سلامت نے خوشمگی نظروں سے افضل کو دیکھا ایک دفعہ پھر میں اس پر مکہ مارا اور چلایا روجت پسندو سامراج کے پٹھوں سرمایہ داروں کے بوٹ چاٹنے والوں تمہارے حساب کا وقت آ گیا ہے کاکے ہولے بول آدمی تو پدی سا ہے اور حلق سے آواز اتنی اونچی نکالتا ہے سلامت کو افضال کے اندازے تخاتب نے بوخلا دیا کہ یہ اس کی قائدانہ حیثیت پر ایک کاری ضرب تھا شولے برساتی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے ایک دم سے وہ اٹھ کھڑا ہوا دیو عوام کے خلاف تمہاری سازش نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی پوری پلٹن نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور نعرے لگاتے لگاتے شیراج سے نکل گئے پلٹن کے نکلتے ہی خاموشی چھا گئی تینوں کچھ دیر چپ بیٹھے رہے پھر افضال بڑھ بڑا یار یہ انقلابی تو ہمیں برباد کر دیں گے اور یہ چوہا کتنا بولتا ہے یہ انہیں لوگوں کے بولنے کا زمانہ ہے عرفان بولا جب جوتے کے تسمے بولیں گے اور کلام کرنے والے چپ ہو جائیں گے وہ چونک پڑا کب کی بات اسے یاد آئی تھی ان دنوں اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا ایسا ہی کوئی بھولا بسرا مکالمہ کوئی ابا جان کا کہا ہوا فکرا کوئی بیماں کی کہی ہوئی بات اچانک سے یاد آ جاتی اور ایسا ہی ہوتا ہے افضال بولا حلق طاقتور ہو جاتے ہیں اور ذہن کمزور پڑ جاتے ہیں جب میں اس مکرو آدمی کے آواز سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ اسکوٹر میں ٹرک کا ہارن لگ گیا ہے جب اس کے سر پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے وہ شاہ دولہا کا چوہا نظر آتا ہے میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس کے سر کو چھو کے دیکھوں مگر میری طبیعت گج گجا جاتی ہے جیسے کوئی گلگلی چیز چھو لی ہو میں ہاتھ کھینچ لیتا ہوں رکا بڑبڑایا چوہے چپ ہو گیا پھر سوچتے ہوئے ڈری سی آواز میں بولا یار کبھی کبھی چلتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں کہ چل رہا ہوں باقی پنجوں پر دوڑ رہے ہیں اور آواز سی آتی ہے جیسے کوئی کچھ قطر رہا ہو پھر چپ ہو گیا چپ بیٹھا رہا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پھر بولا یاروں اس کا کچھ کرو افضال آج تم نے زیادہ پی لی ہے کہ جو کہتا ہوں اسے غور سے سن افضال نے عرفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا پھر قریب سرکایا اور دھیمی راج دارانہ آواز میں بولا پاکستان ایک امانت ہے تم دونوں میرے بازو بن جاؤ میں اس امانت کو سنبھالتا ہوں نہیں تو یہ چوہے اس پاکستان کو قطر قطر کے اس کا برادہ بنا دیں گے سفید سر والا آدمی اپنی میز سے اٹھا قریب آیا بولا افضال صاحب آپ سچ کہتے ہیں پاکستان ایک امانت ہے افضال نے سفید سر والے کو گھور کے دیکھا سفید سر والے آدمی تو اس وقت واپس چلا جا میں اس وقت ان دو طیب آدمیوں کو ہدایت پہنچا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سفید سر والا آدمی واپس اپنی میز پر گیا اور اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا افضال اٹھ کھڑا ہوا کیوں جا رہے ہو ہاں یار نشہ غارت ہو گیا اب مجھے ایک جڑا اور پینا پڑے گا روکا پھر بڑبڑایا چوہے لگ رہا تھا کہ سب ابھی شراب کے مٹکے میں ٹپکی کھا کر نکلے ہیں اور اپنی دوموں پر کھڑے ہیں چوب ہوا کچھ سوچا پھر باہر نکل گیا سفید سر والے آدمی نے اخبار سے سر اٹھایا دیکھا کہ افضل چلا گیا ہے اٹھ کر آیا ویسے کیا خیال ہے آپ کا جنگ ہوگی آپ کا کیا خیال ہے عرفان نے جلے بھنے لہجے میں پوچھا میرا خیال وہ سوچ میں پڑ گیا صاحب حالات بہت خراب ہے اچھے کب تھے یہ بھی آپ سچ کہتے ہیں آلات یہاں اچھے کب ہوئے تھے چپ ہوا پھر بڑبڑایا ہم بدقسمت لوگ ہیں واپس اپنی جگہ جا بیٹھا پھر ابدل کو آواز دی بل ادا کیا اور چلا گیا کہتا ہے میرے سر کے بال ہجرت میں سفید ہوئے ہیں عرفان ہسا۔ اس نے سنجیدگی سے عرفان کو دیکھا ایک بات تو ہے ہم نے جب سے اسے دیکھا ہے تب سے یہ شخص ایسا ہی ہے اور کتنی پابندی سے یہاں آتا ہے عرفان پھر تھوڑا ہنسا وہ شخص کے بارے میں سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا شروع زمانے سے آ رہا ہے اسی وزہ داری کے ساتھ اور اس زمانے میں اس کے سر کے بال سفید تھے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اس کے سر پر برف گری ہے۔ رکا چپ ہو گیا جیسے خیالوں میں کھو گیا ہوں۔ پھر کہنے لگا یار اس زمانے کے بعض لوگ تو بالکل ہی غائب ہو گئے۔ یہ کہتے کہتے خود بھی غائب ہو گیا۔ کتنے بھولے بسرے چہرے ایک دم سے تصور میں امد آئے تھے۔ کوئی کوئی دھندلا کہ آنکھوں کے سامنے آیا اور سرک گیا۔ کوئی صاف اور روشن کے آنکھوں کے سامنے آ کر ایسا ٹک گیا جیسے اب نہیں سرکے گا ملا بنوٹیا مختصر سا آدمی کے مٹھی میں آ جائے چھوٹی ڈاڑی ٹھگنا قد بس جی مجھے تو گوالیاری پیسے نے بچا لیا ملا وہ کیسے چلتے ہوئے بال اسباب سب وہیں پہ چھوڑایا آیا بس ایک گوالیاری پیسہ انٹی میں اڑس لیا سکھوں نے حملہ کیا تو میں نے کہا کہ ابے ملا آج تیرے ہنر کا امتحان ہے اور بنوٹ کی عزت تیرے ہاتھ ہے گوالیاری پیسہ انٹی میں سے کھول رومال میں باندھ ایک دفعہ جو گھمایا تو سبوں کی کلائیاں اور کرنا سوکھا چمرخ گلے میں پاؤں کا خوانچا سخت باتونی اماں میں بھی وہیں سے آیا ہوں جہاں سے تمہاری لیاقت علی خواہیں ہیں بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی کرنالیوں میں یہی تو صفت ہے پورا پک جاوے تو وزیر اعظم ایک آنچ کی کسر رہ جاوے تو جوتے بناوے گا یا پان بیچے گا اور نورو نان بھائی نخالص امبالوی ہونے کا مدعی سید صاحب ان میں سے کوئی امبالے والا نہیں ہے سب سالے سادھوڑے کے ہیں ذات کے شیخ امبالے کا پنچھالہ دوموں کے ساتھ لگا لیا ہے امبالے کا تو اکیلا میں ہوں جبھی تو وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملاتے بس جی پاکستان میں تو ایسا ہی ہے وہ سالا لمبو بغجوچ کرسی کا رہنے والا اپنے کو نخلو کا نواب بتاتا ہے شہروں سے نکلے ہوئے شہروں کی امانتیں سروں پر اٹھائے ہوئے یہی ہوتا ہے شہر چھٹ کر بھی نہیں چھٹتے پھر تو اور پکڑ لیتے ہیں زمین اس وقت گھیرا ڈالتی ہے جب قدموں تلے سے سرک جاتی ہے اور بے شک مٹی کی پکڑ سخت ہوتی ہے مگر مولوی دیا سلائی وہ کہاں کا رہنے والا تھا نہ کسی سے بولنا نہ بات کرنا اپنے آپ میں گم اور ان ماچس کی ڈبیوں میں جو خالی ادجلی سامنے بچھی بسات پر پڑی رہتی مولوی دیا سلائی یہ ڈبیا کیسی ہیں بابو جی یہ بستیاں ہیں مولوی دیا سلائی ان میں تیلیاں تو ہیں ہی نہیں سب خالی ہیں بابو بستیاں خالی ہو گئیں بڑبڑایا کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے جیسے پتنگیں کٹ کر آئی ہوں اور کسی چھت پر گر پڑے چپ ہوا اور عرفان کو تکنے لگا یار عرفان ہم بہت دن ہو گئے ہمیں آئے عرفان نے اسے گور کر دیکھا پھر پھر کچھ بھی نہیں روکا اور پھر بولا تم نے اس سفید سر والے آدمی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا میں اندر سے ہل گیا مجھے سارا پچھلا زمانہ یاد گیا یار پھر رک کر بولا اب تو تیرے میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور اس کی نظریں عرفان کی سفید کنپٹی پر جم گئی مگر ہمارے بال ہجرت میں نہیں پاکستان کی دھوپ میں سفید ہوئے ہیں پاکستان کی دھوپ وہ پھر جیسے خیالوں میں ڈوب گیا ہو یار ہم اس شہر کی دھوپ میں کتنا چلے ہیں گرمی کے دوپہروں میں تپتی مول ہوا کرتی تھی اور ہمارے قدم ہوتے تھے ہماری آخری منزل پل کے پار والا پیپل کا پیڑ ہوا کرتا تھا کتنا گھنا تھا وہ پیڑ اور کتنی ٹھنڈی ہوا کرتی تھی اس کی چھاؤں اب تو وہ پیڑ ہے ہی نہیں سالوں نے کاٹ ڈالا عرفان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا مگر اس پر اثر ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے وہ بھی پچھلے دنوں میں سفر کرنے پر مائل ہو یار عرفان میں سوچتا ہوں کہ وہ دن ہم پر سخت ضرور تھے مگر اچھے تھے ہاں وہ دن اچھے ہی تھے وہ دن بھی اور وہ لوگ بھی اور اب عرفان نے اسے گھور کے دیکھا ہاں اور اب آواز اتنی مری ہوئی کہ جیسے ڈہ گیا ہو دیر تک چپ بیٹھے رہے اپنے اپنے خیالوں میں گم پھر اس نے عرفان کی طرف دیکھا دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر جھجک رہا ہو یار ارفان عرفان نے اس کی طرف دیکھا, مگر وہ چپ تھا کیا بات ہے یار وہ رکا پھر کچھ جھجکتے ہوئے یار پاکستان ٹھیک بنا تھا عرفان نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تم پر بھی سلامت کا اثر ہو گیا ہے سلامت کا نہیں یہ تمہارا اثر ہے کیسے شک کی جب ابتدا ہو جائے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی عرفان نے کوئی جواب نہیں دیا کسی قدر برہمی سے اسے دیکھا اور چپ سادھ لی وہ بھی چپ بیٹھا رہا میں بس ایک بات جانتا ہوں آخر عرفان بولا غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر صحیح بات بھی غلط ہو جاتی ہے اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا جا رہے ہو ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے اور فوراً ہی نکل گیا شیراز میں اس وقت بہت سکون تھا اکثر میزیں خالی تھیں جو میزیں بھری تھیں ان پر بھی زیادہ شور نہیں تھا اس لیے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر یہاں اطمینان سے بیٹھا جا سکتا ہے مستقبل میں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا سلامت کی بلا آ کر گزر چکی تھی مینیجر نے کاؤنٹر پر بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ وہ اکیلا ہے وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا ذاکر صاحب کیا خیال ہے جنگ ہوگی اس سے ایسے پوچھا جیسے یہ راس کی بات صرف اسے معلوم ہو وہ گڑبڑا گیا کہ کیا جواب دے پتا نہیں کیا ہونے والا ہے ٹھیک کہا کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے میں جس سے پوچھتا ہوں وہ یہی جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مگر فوجوں کی موومنٹ اس وقت بہت ہے اس نے بے دلی سے ہوںہ کی اور اکتا کر اٹھ کھڑا ہوا باہر نکل کر قدر اطمینان کا سانس لیا پھر وہی دیواریں دیواروں پر لگے ہوئے بڑے بڑے اشتہار اس کی نظریں غیر ارادی طور پر پھر ان اشتہاروں کے بیچ بھٹک رہی تھی اب شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے اور اشتہاروں کے لفظ اتنے روشن نہیں رہے تھے مگر اس کی نظریں دیواروں کے اشتہاروں سے گزر کر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی یہ تو اشتہار ہے نوشتہ دیوار کیا ہے تو اکثر ہوا ہے کہ دیواروں پر کچھ لکھا گیا نوشتہ دیوار کچھ نکلا مگر دیوار اشتہاروں سے نوشتہ دیوار سے بے خبر اشتہاروں اور ناروں کے شہر میں چلتے ہوئے لوگ جیسے غفلت میں ہیں اور چل رہے ہیں چل رہے ہیں کون برابر سے گزرتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا کئی شخص آگے پیچھے کے برابر سے گزرے صورتیں صاف تو نظر نہیں آئی کہ شام کا دھندلکا تھا اور روشنی کا کھمبا اس سے کسی قدر دور تھا یہ روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ دھندلکے میں سورتیں بالعم عجب سی نظر آتی ہیں یا واقعی ان کی صورتیں ایسی ہی ہیں ایک شخص پھر برابر سے گزرا مگر اس مرتبہ یا تو اس کی نظروں نے کوتا ہی کی یا وہ تیزی سے گزر گیا بہرحال وہ اس شخص کی صورت نہیں دیکھ سکا پھر وہ اس انتظار میں رہا کہ اب کے جو شخص برابر سے گزرے گا وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھے گا مگر کوئی برابر سے نہیں گزرا آج لوگ اتنے کم وہ حیران ہوا شام تو مال پہ بہت پر ہوتی ہے آج کیا ہوا اور جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو اچانک دور چمکتی ہوئی سے اس کی لڑ گئی بلی فٹ پات سے متصل درختوں کے بیچ بیٹھی ہوئی بلی اسے جیسے گھور رہی تھی وہ برابر سے گزرا مگر وہ نہیں ہلی جیسے جمی بیٹھی ہو ساقت و جامت بلی اس کی چنگاری جیسی آنکھیں جو اسے گھر رہی تھی برابر سے ایک شخص گزرا چلا گیا وہ اس شخص کی سورت نہیں دیکھ سکا اسے چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ شخص چل کیسے رہا ہے وہ اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ وہ برابر کی سڑک پہ مڑا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ شخص آخر کیسے چل رہا تھا اس طرح برابر سے گزرا کے اس کے قدموں کی آہٹ ہی سنائی نہیں دی لوگ آج کیسے چل رہے ہیں وہ سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص کے اٹھتے پڑتے قدم دیکھ کر حیران ہوا اب اس کی نظریں لوگوں کے چہروں پر نہیں قدموں پر تھی آس پاس چلتے ہوئے مختلف لوگوں کی ٹانگوں کو ان کے اٹھتے ہوئے قدموں کو غور سے دیکھنے کی کوشش لگا ہم غور نہیں کرتے ورنہ آدمی اپنی دو ٹانگوں پر چلتا ہوا کتنا عجیب لگتا ہے یا شاید آج لگ رہا ہے آدمی اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے ہر آدمی ہر مخلوق مگر یہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے اپنی پہچان کھو چکے ہوں اور میں کہیں میں بھی تو ایسے نہیں چل رہا ہوں نہیں اس نے قطعی انداز میں دل ہی دل میں کہا اور پھر فوراً اپنی چال کا جائزہ لینے لگا میں ایسے تو نہیں چلا کرتا تھا وہ بڑبڑایا پھر اس نے اپنی چال درست کرنے کی کوشش کی قدموں کو احتیاط سے اٹھایا احتیاط سے رکھا مگر جیسے اس کی چال بگڑتی چلی جا رہی ہو آج میری چال کو کیا ہو گیا ہے تامول کیا پھر سوچا کہ آج سے پہلے کبھی اس نے اپنی چال پر غور بھی تو نہیں کیا تھا ہم چلتے رہتے ہیں اور کبھی غور نہیں کرتے کہ کیسے چل رہے ہیں یہ میں چل رہا ہوں وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا اپنی غیر انسانی سی چال کو دیکھ کر اسے عجیب سا خیال آیا کہ وہ نہیں اس کی جگہ کوئی اور چل رہا ہے مگر کون وہ مخمسے میں پڑ گیا رفتہ رفتہ اس نے اپنے شک پہ قابو پایا ناپ تول کر قدم اٹھائے قدموں کی چاپ کو سنا نہیں میں ہی ہوں میں یہاں اپنے شہر کے اس پختہ فٹ پات پر اور یہ میرے قدموں کی چاپ ہے مگر جب وہ اس طرح اپنے آپ کو اطمینان دلا رہا تھا تو اسے وہم سا ہوا کہ اس کے قدموں کی چاپ اس کے قدموں سے دور ہوتی جا رہی ہے عجیب بات ہے میں یہاں چل رہا ہوں اور میرے قدموں کی چاپ وہاں سے آ رہی ہے کہاں سے یا شاید میں یہاں ہوں اور چل کہیں اور رہا ہوں کہاں میں کہاں چل رہا ہوں کس زمین پر قدم پڑ رہے ہیں اس نے حیران ہو کر ارد گرد نظر ڈالی سب سنسان ویران جیسے بستی خالی ہو گئی ہو جیسے دیا سلائی کی ڈبیا خالی ہو جاتی ہے مکانوں سراؤ جا سب خالی کوئی آہٹ کوئی آواز کسی قدم کی چاپ کچھ نہیں بس چاروں طرف سے آتی ہوئی قطرنے کی آواز جیسے بہت سے چوہے کچھ قطر رہے ہوں دہشت زدہ حیرت گرفتہ ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں دوسرے کوچے سے تیسرے کوچے میں ایک کوچے میں چلتے چلتے اس نے آگے راستہ بند پایا اب کیا جائے حویلی کا پھاٹک بند تھا اس نے بند پھاٹک پر دستک دی کوئی ہے پکار پوری بستی میں گونج گئی کوئی ہے کوئی ہے جیسے وہ ازل سے بند فاٹک پر کھڑا ہو اور پکار رہا ہو کوئی ہے اپنے دو پیروں پہ کھڑی ایک بلی نے دروازہ کھولا اسے گھور کے دیکھا اور دروازہ بند کر لیا بتی سب سے سرخ ہو گئی وہ زیبرا کراسنگ کو عبور کرنے والا تھا کہ رک گیا رکی ہوئی موٹریں رکشائیں اور اسکوٹر ایسے اچانک سامنے سے گزرے جیسے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہو یار ذاکر پہلے تم میرا رسمی سلام لو اور جان لو کہ میں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیر و آفیت نیک مطلوب ہے تم حیران ہو کے سوچ رہے ہو کہ کمبخت کو خط لکھنے کی کس وقت سوجی ہے اور خیریت بھیجنے اور معلوم کرنے کا کس عالم میں خیال آیا ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کتنے برس سے نہ میں نے خط لکھا نہ تم نے یاد کیا اور اب اس غیر وقت میں یک تم یاد آ گئے ہو اور میں خط لکھ رہا ہوں مجھے ڈاک کے درہم و برہم سلسلے کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اعتبار نہیں کہ یہ خط تمہیں ملے گا پر پھر بھی لکھ رہا ہوں آخر کیوں ابھی بتاتا ہوں پہلے یہ سن لو کہ میں نے محکمہ ایک مرتبہ پھر تبدیل کر لیا ہے اب ریڈیو میں آ گیا ہوں ایک فائدہ تو یہاں آنے سے یہ ہوا کہ فائلوں کے بور کاروبار سے اچھی خاصی نجات مل گئی ہے یہاں معاملہ لوگوں سے ہے فائلوں سے نہیں پائلوں کے مقابلے میں یہ مشکل کام ہے مگر بور کام نہیں یار یہاں آ کر ایک عجب لڑکی کو دیکھا میرے تو سان گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اس سے مٹبھیڑ ہوگی ہوا رنگ پتلے پتلے نقش چرارا بدن درمیانہ قد طور طریقے سیدھے سچے ہمیشہ سفید سوتی ساڑی میں نظر آتی ہے سیدھی مانگ نکال کر چٹیاں باندھتی ہے پھر بھی ایک لٹ کبھی کبھی اس کے منہ پر پڑی دکھائی دیتی ہے لیے دیے رہتی ہے چپ چپ اداس, اداس. یار اس کی سادگی اور اداسی نے مل کر مجھے لوٹ لیا میرے اس فکرے پر ٹھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے پوری بات سن لو مجھے وقتاً فوقتاً نیوز روم میں بھی جانا پڑتا ہے اس ہوئی۔ سے میں نے آتے جاتے اسے دیکھا تھا میرے علم میں یہ بات تھی کہ وہ یہاں اناؤنسر ہے اس کا نام بھی کان میں پڑا ہوا تھا مگر پھر بھی اس کے بارے میں میں ایسا متجسس نہیں ہوا سادگی شروع میں آدمی سے کچھ نہیں کہتی اور اداسی دھیرے دھیرے سہر بنتی ہے وہ چپ چاپ آتی ڈھاکہ کے متعلق خبریں معلوم کرتی اور چلی جاتی خبریں تشویشناک ہوتی مگر کیا مجال کہ اس کے چہرے سے کسی پریشانی کا اظہار ہو جائے یہ میں نے اپنے قیافے سے جانا کہ یہ لڑکی ان خبروں پر اندر سے بہت پریشان ہے میں نے اس سے ایک روز پوچھ لیا کہ بی بی ڈھاکہ میں آپ کے کوئی عزیز ہیں؟ جی ہاں وہاں میری والدہ اور ہمشیرہ ہیں خط آ رہے ہیں آخری خط دو ہفتے پہلے آیا تھا اس کے بعد سے میں دو خط بھیج چکی ہوں تار بھی دیا کوئی جواب نہیں آیا مگر ریڈیو پر آنے والی خبروں سے آپ کو کیا پتا چلے گا کم از کم شہر کی حالت کا اندازہ تو ہو سکے گا تو پھر میرے کمرے میں آئیں میری میز پر ڈھاکہ کے سارے اخبار ہوتے ہیں اس کے بعد سے اس نے میرے کمرے میں آنا شروع کر دیا پابندی سے روز آتی ڈھاکہ کے سارے اخباروں کا مطالعہ کرتی اور چلی جاتی آپ کے باقی عزیز کہاں ہے ایک روز میں نے پوچھا کوئی کراچی میں ہے کوئی لاہور میں کوئی اسلام آباد میں اور یہاں یہاں تو اب کوئی یہاں صرف آپ ہیں جی میں ہندوستان میں اکیلی ہوں بھرے ہندوستان میں اکیلی رہ جانے والی ایک مسلمان لڑکی مجھے یہ بات عجیب سی لگی مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں سے پورے پورے نے ہجرت کی ہے اور پیچھے کوئی ایک فرد رہ گیا ہے مگر یہ فرد بالعموم بوڑھا آدمی پایا گیا ہے اکیلے رہ جانے والے ان بوڑھوں کو جائیداد کے خیال نے نہیں روکا ہے قبر کے خیال نے روکا ہے جائیداد کا کیا ہے اس کا تو پاکستان میں جا کر کلیم داخل کیا جا سکتا ہے اور جالی کلیم داخل کر کے ہر چھوٹی جائیداد کے بدلے میں بڑی جائیداد حاصل کی جا سکتی ہے مگر قبر کا کوئی کلیم داخل نہیں کیا جا سکتا ویاسپور میں وہ جو کوٹلا والے حکیم جی تھے نا ان کا پورا خاندان پاکستان چلا گیا وہ اپنے ٹھیے پر بیٹھے رہے اور بیماروں کی نبزیں دیکھتے رہے میں نے پوچھا حکیم جی آپ پاکستان نہیں گئے نہیں لالا کارن لالا کارن معلوم کرتے ہو تم نے ہمارا قبرستان دیکھا ہے نہیں ذرا کبھی جا کے دیکھو. ایک سے ایک گھنا پیڑ ہے پاکستان میں میری قبر کو ایسی چھاؤں کہاں ملے گی میں دل میں ہنسا یار تم مسلمان لوگ خوب ہو یوں عرب کے سہراؤں کی طرف دیکھتے ہو مگر قبروں کے لیے تمہیں ہندوستان کی چھاؤں بھاتی ہے یہاں پیچھے رہ جانے والے بوڑھوں کو دیکھ کر میں نے یہ جانا کہ مسلمانوں کی تہذیب میں قبر کتنی بڑی طاقت ہے مگر کیا اس لڑکی کو بھی قبر کے خیال نے باندھ رکھا ہے اس خیال نے مجھے چکرا دیا ایک روز میں نے اس سے پوچھ لیا آپ کا پورا پریوار پاکستان میں جا چکا ہے آپ نہیں گئی जी मैं नहीं गई कारण कोई जरूरी तो नहीं कि हर बात का कोई कारण भी हो पर फिर भी फिर यह कि मैं पाकिस्तान चली भी जाती तो क्या फर्क पड़ता मैं पाकिस्तान में भी अकेली होती मैं उसकी सूरत तकने लगा, आप रहने वाली किस नगर की है रूपनगर की रूप नगर में पड़ा अरे आप वो साबरा हैं वो मेरे इस रद्द अमल पर कुछ चकरा गई मगर मैंने उसे ज्यादा देर चक्कर में नहीं रखा जल्दी से पूछा आप जाकिर को जानती हैं اس نے جواب میں مجھے سر سے پیر تک غور سے دیکھا پھر آہستہ سے بولی اچھا تو آپ وہ کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی میں بھی چپ ہو گیا وہ وہ گئی دوسرے دن نہیں آئی آئی تیسرے مگر میرے لیے اب اس لڑکی میں نئے مانی پیدا ہو گئے تھے اب میرے لیے وہ ریڈیو کی اناؤنسر لڑکی نہیں تھی گمشدہ دوست کی نشانی تھی میں نے اسے جا پکڑا اور بس بے تکلف ہو گیا سابرا تم اس سے ناراض ہو کس پر بات جو بھی ہو بہرحال آدمی کو دوسرے کی جذباتی زندگی کے علاقے میں دیکھ بھال کر قدم رکھنا چاہیے اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا مگر دوسرے دن وہ آئی اور ڈھاکہ سے آئے ہوئے اگلے پچھلے سارے اخبارات کا انحمت سے مطالعہ کیا اور تب سے اس کا یہ معمول بن گیا ہے کہ وہ مقررہ اوقات میں آتی ہے ڈھاکہ کے اخبار الٹتی پلٹتی ہے تھوڑی گفتگو کرتی ہے چائے پیتی ہے اور چلی جاتی ہے میں نے ایک دو مرتبہ تمہارا ذکر کیا مگر ہر مرتبہ یہی ہوا کہ یا تو اس نے چپ سادھ لی یا کوئی اور ذکر چھڑ دیا سو so میں اب احتیاط برتتا ہوں اور تمہارا ذکر نہیں کرتا مگر مجھے معلوم ہے کہ ہم جب ملتے ہیں تو دو نہیں ہوتے تیسرا آدمی غائب ہو کر وہاں موجود ہوتا ہے شاید اب وہ اسی تیسرے آدمی کی خاطر مجھ سے ملتی ہے ڈھاکہ کے اخبارات اب ضمنی چیز ہیں ایک روز میں نے پوچھا صابرہ تمہارا شادی وادی کا کوئی پروگرام ہے کوئی نہیں کارن وہ ٹھٹکی پھر پھیی سی مسکراہٹ سے کہا دیکھیے آپ نے پھر غلط علاقے میں قدم رکھ دیا ہے سوری میں نے معذرت کی کوئی بات نہیں اسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا اور چپ ہو گئی یار ذاکر یہ یا تمہاری سابرہ مجھے تو لڑکی سے زیادہ تاریخ کا ایک عجوبہ نظر آتی ہے یار برا مت ماننا تم لوگوں کی تاریخ ہندوستان میں عجب ابڑ کھابڑ چلی ہے پہلے تمہارے فاتحین آئے اور اس زور شور سے آئے کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہاں ہل گئی اور تلواروں کی جھنکار سے فضا گونج اٹھی پھر سیاسی رہنما نمودار ہوئے اور انہوں نے اپنی گھنگرج دکھائی بابر اکبر شاہ جہاں اورنگزیب، پھر سر سید احمد خان مولانا محمد علی محمد علی جنا اور ان سب کے بعد تمہاری سانبرا بھرے ہندوستان میں اکیلی رہ جانے والی ایک اداس خاموش لڑکی پتہ نہیں یہ تمہاری تاریخ کا کمال ہے یا تہذیبوں کی تاریخی اسی طور چلتی ہے شمشیر و سنا اول اور آخر تمہارے حکیم الامت کی نظر اس آخر پر بھی تھی یا نہیں تقدیر امم کا ایک رنگ یہ بھی ہے ہاں وہ عید کا دن تھا میں نے دیکھا کہ سابرا اسٹوڈیو سے نکل رہی ہے میں اس روز اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا ارے تم تم نے آج چھٹی نہیں کی جی نہیں مختصر جواب آیا تو پھر یہی عید مناؤ اور ہماری خاطر کرو ضرور چلیے ہمارے کمرے میں اپنے کمرے میں جا کر اس نے چائے کا آرڈر دیا کیک منگایا وہ چائے بنا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ عید کے دن کون مسلمان دفتر میں ڈیوٹی دیتا ہے بلکہ دفتری بابو تو ان دنوں شہر میں نہیں ٹکتے ایک دن پہلے ہی وقت سے پہلے دفتر سے سٹک جاتے ہیں اور ٹکٹ کٹا کر سیدھے اپنی بستی پہنچتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیاں تو مردوں سے بڑھ کر عید مناتی ہیں میں نے چائے پیتے پیتے پوچھ لیا سابرا تم روپ نگر نہیں گئی روپ نگر اس نے تعجب سے مجھے دیکھا وہ کس لیے آپ لوگوں کے یہاں رواج یہ ہے کہ لوگ عید پر پردیس میں نہیں ٹکتے گھر جا کر عید میں شاید آپ کو اپنی خاندانی صورتحال بتا چکی ہوں روپ نگر میں اب ہمارا کوئی نہیں ہے میں چوب ہو گیا پھر یوں ہی چائے پیتے پیتے پوچھ لیا کیا دور کے عزیزوں میں بھی وہاں کوئی نہیں ہے دور کے عزیز بھی سب جا چکے ہیں. روپ نگر خالی ہو چکا ہے کتنی عجیب بات ہے میں بڑبڑایا آپ چائے اور پیجئے گا اس نے میری بات کاٹی اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میری پیالی میں چائے بنانی شروع کر دی مگر میں نے چائے پیتے پیتے, پیتے پھر ایک سوال جڑ دیا تم دلی آ کر کیا پھر کبھی روپ نگر نہیں گئی نہیں عجیب بات ہے کتنے دن ہو گئے اس بات کو اب تو اس بات کو زمانہ بیت چکا ہے ففٹیز کے شروع میں دلہا بھائی کا ڈھاکہ سے خطایا تھا کہ مجھے ملازمت مل گئی ہے آپ لوگ آ جائیں انہی دنوں مجھے آل انڈیا ریڈیو سے تقرری کا پروانہ ملا تھا میں نے دلی کا رخ کیا باجی اور امی نے ڈھاکہ کی راہ لی روپ نگر کی طرف سے پاکستان کو بھیجی جانے والی یہ آخری قسط تھی اور تم نے ہندوستان میں ٹکنے کا فیصلہ کیا یہ بتانے کی ضرورت باقی رہ گئی تھی اس جواب پر مجھے چپ ہو جانا چاہیے تھا مگر میں نے اس کے شائستہ تنزیہ لہجے کو نظر انداز کیا اور کہا میرا مطلب ہے کہ اگر تم پاکستان چلی گئی ہوتی تو میں تھوڑا رکا اور اس نے تیز لہجے میں فورن میری بات کاٹی تو کیا ہوتا اور اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ مجھے اپنی پوری بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تم سمجھ سکتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا یار کتنی عجیب بات ہے کہ وہی ایک بستی اپنے ایک باسی کے لیے کہ ہجرت کر گیا ہے پہلے سے بڑھ کر بامانی ہو گئی کہ وہ اسے خوابوں میں دیکھتا ہے اور دوسرے کے لیے اس کے سارے مانی جاتے رہے کہ وہ اسی دیش میں ہے مگر کبھی اس کے یہاں اس بستی کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو پیدا نہیں ہوتی ہجرت نے روپ نگر کو کتنا بامانی بنا دیا ہے اور سابرا کو ہندوستان میں ٹکے رہنے کی کتنی سزا ملی ہے کہ روپ نگر اس کے لیے بےمانی ہو گیا ہے میں سوچتا ہوں کہ میری تقدیر بھی وہی ہے جو سابرا کی ہے اور کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بال پن میں میں نے کسی رشی منی کا اپمان کیا تھا اور اس نے مجھے شراب دیا تھا کہ پتر تیری جنم بھومی تجھے درشن دینا بند کر دے گی سو so, ویاس کی نگری اب مجھے درشن نہیں دیتی میں جب بھی وہاں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ نگری پوچھ رہی ہے کہ دوسرا کہاں ہے اور جب مجھے جواب بن نہیں پڑتا تو وہ مجھ پر اپنے دوار بند کر لیتی ہے وہ جو ایک چاہت ہوا کرتی تھی کہ کوئی چھٹی آئے اور دوڑ کر ویاسپور پہنچ جائے وہ چاہت بالکل مٹ چکی ہے. بہت دنوں کے بعد میں پچھلے آشاڑ میں وہاں گیا تھا یہ اشاڑ کے شروع کے دن تھے برسات ابھی دور تھی اور دوپہریں اپنے عروج پر تھی ایک کھڑی پہری میں میری آوارگی کی سوئی ہوئی رکھ پھڑکی اور میں نکل کھڑا ہوا ایک گلی سے دوسری گلی میں دوسری گلی سے تیسری گلی میں یار ہر گلی نے مجھ سے یہی پوچھا کہ دوسرا کہاں ہے میں محسوس کر رہا تھا کہ اب ان گلیوں سے میرا کوئی ناتا نہیں رہا جیسے سب گلیاں مجھ سے خفا ہیں رم والی گلی سے بھی گزرا وہ ڈیوڑی تو بہت ہی ویران نظر آئی رمجم کی ماں اپنے ہاتھ کھلے پنڈے اور ڈھل کے جوبن کے ساتھ ڈیوڑی میں اکیلی بیٹھی چرخہ کات رہی تھی میں ان گلیوں سے نکلا اور اپنے اسکول کی راہ پہ پڑ گیا چھٹیوں کے دن تھے اسکول بند پڑا تھا خالی برآدوں سے گزر کر فیلڈ کی طرف چلا یک میری نظر پرارتھنا کے استھان والے آم کے پیڑ پر پڑی میں اس کی چھاؤں میں جا بیٹھا یار اس کی چھاؤں میں ہم کتنی کتنی دیر بیٹھے رہا کرتے تھے اور اینٹے مار مار کر امیاں گرایا کرتے تھے اس سمے بھی شاخیں امیوں سے لدی ہوئی تھی میرا بے ساختہ جی چاہا کہ اینٹ مار کر امیاں گرا ہوں مگر یار ہاتھ جیسے سون ہو گیا ہو اینٹ مارنے کے لیے اٹھا ہی نہیں میں چپ بیٹھا رہا اور امیوں سے لدھی ہری بھری شاخوں کو دیکھتا رہا تب سے ایک امیاں میرے سامنے آ گری یہ کیا اس سمے تو ہوا بھی نہیں چل رہی ہے اور توتوں کی کوئی ڈار بھی پیڑ پر اتری ہوئی نہیں ہے کیا اپنے عام کے پیڑ نے مجھے پہچان لیا ہے بس میں اداس ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا گلیاں چڑیاں اور پیڑ نہ پہچانے تو دکھ ہوتا ہے پہچان لیں تو طبیعت اداس ہوتی ہے تو نیم کے پیڑ کو تلاش کرتا پھرتا ہے کوئی نیم کا پیڑ ملا یہ سورت یہ ہے کہ نیم املی عام، پیپل سب اپنے اپنے پر موجود ہیں مگر وہ مجھے دیکھ کر انجانے بن جاتے ہیں ایک پرکش نے مجھے پہچانا تو میں اداس ہو گیا پیارے اپنے لیے تو اب اداسی ہی اداسی ہے تو نے وہاں جا کے کچھ کمایا ہوگا میں تو یہاں رہ کچھ نہیں کمایا بس عمر ہی گواہی ہے یار میری کنپٹیاں بالکل سفید ہو چکی ہیں تیری کنپٹیوں کا کیا حال ہے اور ایک بات اور بتاؤں اور سب سے زیادہ کر دینے والی بات یہی ہے کل جب میں کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو میری نظر اس کی مانگ پر جا پڑی کس سلیقے سے سیدھی مانگ نکالتی ہے میں نے دیکھا کہ کالے بالوں کے بیچ ایک بال چاندی کی طرح چمک رہا ہے تو اے میرے متر سمے بیت رہا ہے ہم سب سمے کی زد میں تو بس جلدی کر اور آ جا آ کر شہر دلی کو دیکھ اور شہر خوبی سے مل کے دونوں تیرے انتظار میں ہیں آ اور مل اس پہلے کہ اس کی مانگ میں چاندی بھر جائے اور اسے پہلے کہ تیرا سر برف کا بن جائے اور ہم کہانی بن جائیں۔ فقط سریندر اور اس سے پہلے کہ وہ بڑبڑایا خط کو جہاں تہاں سے پھر پڑھا اور سوچ میں ڈوب گیا مجھے خط لکھنا چاہیے دیر تک سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد وہ بڑبڑایا خط اب اتنے زمانے کے بعد اب اتنے زمانے کے بعد اسے خط لکھنے کی کوئی تک نظر نہیں آ رہی تھی کمال ہے میں نے یہاں آ کر اسے خط ہی نہیں لکھا پھر وہ رفتہ رفتہ میرے ذہن سے اتر گئی اور اسے دیکھو کہ اس نے بھی کروٹ نہیں لی چپ ساد لی جیسے وہ ہے ہی نہیں یا جیسے میں نہیں ہوں اور اب یک کھلا کہ وہ تو ہے اور میں بھی ہوں پہلے وہ میری یاد میں زندہ ہوئی اور اب ایک گمشدہ دوست ظاہر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ میری یاد سے الگ اپنے طور پر موجود ہے اپنی یاد کے ساتھ جس میں میں ہنوز زندہ ہوں وہ ٹھٹکا میں اس کی یاد میں زندہ ہوں واقعی اگر نہیں تو وہ اداس کیوں ہے اور کڑھن میں زندہ ہوں اس نے یہ سب کچھ سوچا ہے جیسے یہ کوئی حیرت بھری واردات ہو اور اچانک اس کے اندر ایک لہر اٹھی مجھے جانا چاہیے اور اس سے ملنا چاہیے اور دفتن اس کے حافظے کی کسی گہری تہہ میں سے ایک تصویر ابھری سڑک کے بیچوں بیچ لیٹا ہوا بےسود آدمی جس کے پاؤں میں زنجیر بندھی تھی اور ماتھا اینٹ لگنے سے خونم خون تھا ذاکر مجنو مر گیا نہیں وہ زندہ ہے نہیں مجنو مر گیا اور وہ رونے لگی سببو اس نے مکر بھر رکھا ہے نہیں مجنو مر گیا وہ روئے جا رہی تھی ہاں مجھے جانا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کہ میں بیٹے کہاں سے خط آیا ہے امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا ہندوستان سے ہندوستان تک سے خط آ رہے ہیں بس ایک ڈھاکہ ہی کو کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے کہ وہاں سے کوئی خط نہیں آتا امی نے افسردہ لہجے میں کہا اور چپ ہو گئی پھر سوچ کر بولی ہندوستان سے کس کا خط ہے سوریندر کا سوریندر امی چکرائی امی آپ کو سرندر یاد نہیں ہے وہ جو میرا دوست تھا اچھا سوریندر آئے اس کم وقت مارے کن دنوں میں خط لکھا ہے امی اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا روپ نگر میں اب کیا کوئی نہیں ہے امی نے اسے غور سے دیکھا بیٹے پاؤ سدی بات تجھے یہ پوچھنے کا خیال آیا ہے وہاں اب کون بیٹھا تو پہلے ہی آ گئے تھے. بتول رہ گئی تھی پھر وہ بھی بیٹی کے ساتھ ڈھاکہ چلی گئی مگر سابرا سابرا کا نام میرے سامنے مت لے امی نے غصے سے کہا کیوں وہ امی کا مو تکنے لگا وہ تو بہت ہی خود لڑکی نکلی اس نے وضاحت کی اول تو میں پوچھوں ہوں کہ جب سارا خاندانی وہاں سے چلا آیا تو وہ وہاں کیوں رکی ارے وہ یہاں آ جاتی تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانا ہو ہی جاتا خاندان ہی میں کہیں خب جاتی وہاں کنواری بیٹھی اور گو کھا رہی اچھا خیر اگر وہاں رہی تھی تو حویلی کا کچھ خیال رکھتی بتول نے اسے کتنی تاکید کی تھی میں نے بھی اسے خط لکھا کہ بیٹی محرم کے دس دنوں کے لیے وہاں کا ایک پھیرا لگا لیا کر کے امام باڑے میں چراخ جل جایا کرے اور الم کھڑے ہو جایا کرے مگر اس خدا کی بندی نے وہاں ایک دفعہ جو جا کے جھانکا ہو آخر کو شرنارتھی وہاں آ کر بیٹھ گئے اب ملے گا اسے ٹھینگا ورنہ وہ اکیلی گھر کی مالک ہوتی یہاں سے کون حصہ بٹانے جا رہا تھا امی ہم وہاں جائیں تو ٹھہریں گے کہاں لڑکے تیرا دماغ چل گیا ہے وہاں اب ہم جائیں گے وہاں ہمارا کون بیٹھا خود روپ نگر تو ہے اس نے سوچتے ہوئے آہستہ سے کہا اور امی جیسے لاجواب ہو گئی ہوں بالکل چپ ہو گئی امی تو چپ ہو گئی تھی مگر پھر انہیں کچھ خیال آ گیا کہنے لگی آئے رات میں نے اجیب خواب دیکھا جیسے ہم وہاں گئے ہوں جیسے سب ہیں میں بتول سے کہہ رہی ہوں کہ بہن تو تو گھر کو بالکل کھلا چھوڑ گئی تھی بلا دیکھو بھرا گھر اور کسی ایک کمرے میں تالا نہیں ہے امی چپ ہوئی پھر بڑبڑائی پتا نہیں اس کی کیا تعبیر ہے تیرے باپ سے پوچھوں گی کہ کیسا خواب ہے